أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفاً فزاجرات زجراً فتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق آج دراوي تو اس کی سورہ صافات اور اس کے بعد سورہ سات اور سورہ ظمر اور اس کے بعد سورہ مومن کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا سورہ صافات میں اللہ تعالی نے نافرمان بندوں کا اور فرما بردار بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں <coughs> یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت سے وہ غفلت میں ہے <coughs> اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے بلکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں ادارہ او آیت یستس ہیرون دین کا مذاق اڑاتے ہیں ہنستے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی اور یہ جناب قبر حشر میں لگے ہوئے دنیا نے ترقی کر لی اور یہ اسی قبر کے چکر آہدا متنا وقن تو رابو آئدامن <لَمَبْعُسُن> ہم جب گل جائیں گے مر جائیں گے ہمیں اٹھایا جائے گا یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جب ان لوگوں کو پکڑا جائے گا اور جہنم کے پاس انہیں روکا جائے گا کہ روکو ان سے آج پوچھ ہوگی اور کہا جائے گا مالا کم لا تنا سرون کیا ہوا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو بڑی دنیا میں دوستیاں تھی یاریاں تھیں ایک دوسرے کے کام آتے تھے آج کیا ہو گیا کہیں گے اللہ کا حکم ہم پہ ثابت ہو گیا آج تو ہمیں آزاب ملے گا یہ اس لیے کہ جب ان سے لا اللہ اللہ کہا جاتا تھا یستک بیرون تو یہ تکبر کرتے تھے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ وحدہ شریف کو مان لو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اللہ تعالیٰ کی شریعت مان لو یستک بیرون تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ نہیں جی ہم تو ہم تو بڑے مصروف ہیں ہمیں تو ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا ہمیں تو وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا ہمیں تو وقت نہیں ہے قرآن سیکھنے کا ہم تو جناب مصروف ہیں بہت ہم تو ملک چلاتے ارے پہلے اپنے کو چلاؤ پہلے اپنی تو فکر کرو ہم تو پوری دنیا سے رابطے میں ہیں اللہ سے رابطے میں ہو جاؤ ساری دنیا سے رابطے میں رہ کر اگر اللہ سے رابطہ نہیں ہے پوری دنیا کا رابطہ مجھے نہیں بچا سکتا یہ لا الہ الا اللہ سے تکبر کرتے تھے اور کیا کہتے تھے این اللہ تاریخ کو آل شاعر مجنون اس شاعر اور اس دیوانے کی وجہ سے ہم اپنی چیزیں چھوڑ دیں اپنی دنیا چھوڑ دے اپنے معاملات چھوڑ دے اور اس کے بالمقابل اللہ عباد اللہ المخلصین اللہ کے وہ نیک بندے اللہ کے وہ خالص بندے وہ جنت میں ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے وہ راحتوں میں ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بھائی دنیا میں ہمارا ایک دوست تھا اور وہ ہم سے کہا کرتا تھا آلمصدین کیا تم اس بات کو مانتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہوگا کیا تم اس قبر حشر کی باتوں کو مانتے ہو کیا یہ جو کتاب و سنت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں یہ ٹھیک ہے تو وہ ہمارا ایک دوست جو تھا وہ ہماری ان باتوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ تم کن چکروں میں پھنس گئے ہو نمازیں پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو ہے داڑیاں رکھتے ہو شرعی لباس پہنتے ہو ماڈرن زندگی گزارو بہترین زندگی گزارو جناب ڈسکو زندگی گزارو مزے کرو کیا تم مسجدوں میں ان چکروں میں کہاں پھنس گئے تم مولویوں کے ہاتھوں میں نکلو ان سے آزادی حاصل کرو پھنسایا ہوا ان مولویوں نے ہمیں بس مزے کرنے دیتے ہی نہیں تو وہ ایک ہمارا دوست جو بڑے مزے دنیا میں کیے تھے اس کا تو پتہ کرو کدھر ہے جنت میں تو نہیں نظر آ رہا وہ ہمیں فرشتہ کہیں گے کہ اچھا تمہیں اس کی خبر لینی ہے تمہیں وہ دوست دکھا دے جو دنیا میں دین کا مذاق اڑاتا تھا جو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتا تھا اس شخص کی خبر لینی ہے فتلا فرا حسی سوا الجہیم جب وہ مؤمن اپنے اس نافرمان اللہ کی شریعت کے باغی دوست کو دیکھے گا تو وہ جہنم کے بیچو بیچ ہوگا وہ جہنم میں جلس رہا ہوگا اللہ ہم سب کو بچائے یہ دوست کہے گا طلّہ کت الدین اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی زریل کرنے والا تھا ولا نعمتبی رکن تمین المخبرین اگر اس رب کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں آج تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا اس رب نے احسان کیا کہ میں تیرے ساتھ کلب نہیں گیا میں مسجد چلا آیا میں تیرے ساتھ کلب نہیں گیا کیسے نو نہیں گیا اللہ نے مجھے توفیق دی میں مسجد چلا آیا اور تیری باتوں میں اور تیرے دام میں میں نہیں آیا اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا ولاب بھی اگر رب کا احسان نہ ہوتا رب کی مہربانی نہ ہوتی تو آج میں بھی جہنم کا ایندھن ہوتا تو میرے دوستو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے وہ رب ہمیں اپنے گھر بلا دیتا ہے ہم سے نماز پڑھوا لیتا ہے ہمیں قرآن سنوا دیتا ہے ہمیں اپنی کتاب پڑھا دیتا ہے یہ اس رب کا ہم پر احسان ہے یہ اس رب کا ہم سے پیار ہے یہ اس رب کی ہم سے محبت ہے اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نہ یہ ہے حقیقی کامیابی لمس لہٰذا فلیامل عامنون اس جیسی کامیابی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے کہ جہاں آخرت میں وہ اللہ کی رضا اور جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا یہ ہے حقیقی کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالی فرماتے بتاؤ یہ مہمان نوازی اللہ کی بہتر ہے یا وہ جہنم جس میں انہیں جب کھانے کو دیا جائے گا تو وہ زب کا درخت کہ اس کا گجا ایسا ہوگا جیسے سانپ کا سر ہوتا ہے یعنی اس کی شکل ہی اتنی بدنما اور اتنی ہے اور اتنی خوفناک جیسے سانپ کا سر ہوتا ہے کہ اس کے تصور سے انسان گھبرا جاتا ہے اس کے تصور سے گبرا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ یہ جنت میں اللہ کی نعمت ہے یہ پھل یہ اللہ کی رضا یہ اللہ کا دیدار یہ بہتر ہے یا وہ جہنم اور وہاں کا آگ وہاں کا سلگنا وہاں کے ہیں سمپو کی طرح چیزیں کھانے کو ملنا کھولتا ہوا پانی یہ بہتر ہے یعنی اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں نفس و شیطان کے دھوکے میں نہ آنا بہت عارضی زندگی بہت مختصر زندگی ہے یہ مختصر زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تمہاری آخرت کو برباد نہ کر دے تمہاری آخرت کو خراب نہ کر دے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آگے اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ کبھی اہل ایمان پر امتحان بھی آتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے بیٹا دیا اور جب بڑا ہو گیا تو کہا ان کا فن بیٹا میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں کیا کہتے ہو کہا یا بتما تو مر ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کے نبی ہے کیجیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا ملا بڑھاپے میں اللہ تعالی نے بیٹا دیا اور پھر حکم آ گیا زبا کرنے کا یہ کیسا حکم یا اللہ کسی شریعت میں یہ حکم نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے فرما بردار ہے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو رہتی دنیا تک عزت دی اور ان کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے اللہ نے سب ان کی اولادوں میں بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کی اولادوں میں سارے نبی آئے اس کے ابراہیم علیہ السلام کو اب المبیا کہا جاتا ہے نبیوں کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے نبیوں کے ابا جان ایسے عظیم پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وقت خد اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا بنانی تو اگر دنیا میں کوئی امتحان آتا ہے کوئی آزمائش آتی ہے مومن پر یہ اس کے دراجات کے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دراجات بلند کرتے ہیں اس کو اعلیٰ مراتب دیتے ہیں اس میں مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اللہ ضرور کامیاب کرے گا جیسے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ و صلابات و تسلیمات کو کامیاب کی سورہ صفات کے بعد سورہ سعد ہے سورہ سعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کہ دیکھو حضرت داود علیہ و السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور اللہ تعالیٰ نے حکومت دی حضرت سلیمان علیہ السلام, السلام کو اللہ تعالی نے نبوت دی اللہ تعالی نے حکومت دی اور دیکھو دعائیں اللہ کیسے قبول کرتا ہے سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی سے کیا دعا کرتے ہیں کالربر لی وب لی ملک اللہ دی اللہ مجھے ایسا ملک دینا مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے کا انت الحب اے اللہ آپ ہی سب کچھ دینے والے ہے فصر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دی تجریبی امری ہی ہوا ان کے ادر سے چلتی تھی ہوا کو کہتے تھے ہمارا تخت چلاؤ ہمارا تخت روکو ہمارا تخت اتارو ہمارے تخت کو لے جاؤ ہائی سو اصح جہاں چاہتے جیسے چاہتے ہوا کو حکم دیتے بھئی کرسی پر بیٹھے کرسی کو اڑاؤ چلو پہنچاؤ اس کو لاہور اور فرمایا وہ شیافی نق اللہ بنناس <وَغَوَّاس> اور جنات بڑے بڑے غوتے لگانے والے سمندروں میں اور اسی طرح اور جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے یہ سب اللہ نے ان کے تابع کر دی ہاں با آپاؤ یہ ہماری عطا تھی ان کا ہمارے پاس بڑا مرتبہ تھا اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے ہوا تابع کر دے جنات تابع کر دے ہے چرت پرند تابے کر دے انسان جنات سارے تابع کر دے اللہ کے لیے کیا مشکل اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو ہم نے دنیا بھی دی دین بھی دیا ساری چیزیں دے دی لیکن ان ساری نعمتوں پر انہوں نے کیا کیا ہماری فرما برداری کی ہماری اطاعت گزاری کی ہمارے فرما بردار بنے ان کی حکومت نے ان کی دولت نے ان کے اندر سرکشی نہیں پیدا کی اللہ سے بغاوت نہیں پیدا کی اور اللہ سے قریب کیا آج میرے پاس دو پیسے آ جاتے ہیں جناب پتہ نہیں میں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا اور جناب میں بس اپنے اندر کمالات ڈھونڈنے لگتا ہوں میں بہت بڑا باقاعدہ ہوں دین سے شیطان مجھے دور کرنا شروع کر دیتے کہ جناب آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں آپ کیسے صف میں کھڑے ہوں گے اور آپ کیسے مسجد میں جائیں گے آپ کے پاس تو آپ کے سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے اور آپ کا جناب مسجد میں جانا بڑا پرابلم ہے اور آپ کے بڑے مسائل ہیں آپ تو بس ہی بھی نماز پڑھ لیا کریں دفتر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس روئے زمین پر نہیں تھی آپ علیہ السلاط وسلام نے بیماری میں بھی جب چل نہیں پاتے تھے تو صحابہ کے سہارے مسجد نبی میں صف میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی ہے اور آج ہمیں نماز کے لیے آزار ہے مسجد آنے کے لیے آزار ہے فرمائے دیکھو انہوں نے ہماری فرما برداری کی ان کو ان کے مان نے ان کو ان کی حکومت نے ان کو ان کی طاقت نے اللہ سے دور نہیں کیا اللہ سے قریب کیا وسکر آگ دن ایو آگے فرمائے دیکھو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بیمار ہو گئے تکلیف میں آ گئے ایسی بیماری آ گئی ایسی پریشانی آ گئی سارے پیسے چلے گئے ساری چیزیں چلی گئی اولاد ساری انتقال کر گئی جسم سارا بیمار ہو گیا ساری چیزیں ختم ہو گئی صفر جو زیرو کہتے ہیں نا لیکن اس حال میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کیفیتیں ذکر کرتے کہ سلیمان علی السلام کے پاس حکومت دولت ساری چیزیں آئی تو اس چیز نے ان میں تکبر نہیں پیدا کیا وہ اللہ کی طرف رہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے دوسری طرف ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے سارے دولت ختم پیسے ختم بچے ختم سب سب کا انتقال ہو گیا سلیمان علیہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی ایک بیوی رہ گئے بس لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ہمارا یہی ہے کہ ہم صحت مند ہو پیسے آ رہے ہو ہماری چاہ چل رہی ہو تو ہمارے اندر سرکشی آ جاتی اور اگر ہم پر تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے کہ جناب میں تو جناب نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میں دوکھے نا جناب روزے بھی رکھ رہا ہوں اور میں تو جناب جو ہے نا وہ اشراق بھی پڑھتا ہوں میں تو تحجب بھی پڑھتا ہوں یہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا اور یہ ساری دنیا ٹھیک ہے اور, اور بھائی ساری دنیا کی آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے حالات آپ کو معلوم ہیں تو مؤمن نعمت میں اتراتا نہیں اور تکلیف میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ایوب علیہ سلاۃ والسلام ایسی تکلیف آ گئی سب کچھ چلا گیا لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے اللہ کی طرف لگے رہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوا وہ لہو اہ لحم رحمت منا و ذکرہ یوریل الباب جو کچھ ہم نے لیا تھا وہ سب کچھ دے دیا اتنا اور دے دیا جو لیا تھا وہ بھی دیا اور اتنا دگنا کر کے دے دیا یہ ہمارے بندے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ سب بڑے سمجھدار لوگ تھے من لوگ تھے ہمارے یہاں منتخب تھے ہمارے چنے ہوئے تھے آپ ان کا تذکرہ کرو ان کو یاد رکھو ان کا انجام بہت زبردست ہے یعنی دیکھو ابراہیم علیہ السلام کون کے حالات کو اسماعیل علیہ السلام کو ان کے حالات کو اسحاق علیہ السلام کو ان کے حالات کو یعقوب علیہ السلام کو ان کے حالات کو ان کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ سب کچھ آئے ان کی زندگی میں بہت خوشیاں بھی آئی ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے دکھ بھی آئے صدمے بھی آئے اس سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا زندہ غائب ہو جائے اس سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اس سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے کہ علاقے سے نکال دیا جائے ماں باپ سب خاندان برادری سب رہ جائے اور ایک آدمی ایک ملک سے چلا جائے یہ اتنے بڑے بڑے مراحل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب حضرات کو گزارا ہے اور یہ سب اولیل ایدی افسار بڑے طاقتور لوگ تھے بڑے سمجھدار لوگ تھے بڑے معاشرے کے من یہ نہیں تھے وہ کیا کہتے ہیں اے وے بس اے زندگی گزار کوئی ان کا کوئی وہ نہیں تھا کوئی ان کا منہج نہیں تھا کوئی ان کا جو ہے وہ کیا کہے کوئی ان کا مستقبل کا ان کے پاس کوئی ہدف نہیں تھا کوئی ان کا ویژن نہیں تھا یا کوئی ایسے ہی لوگ تھے وہ لا افسار بڑے طاقت والے بڑے سمجھ والے بڑے ویژن والے بڑے وزدری لوگ تھے سمجھدار لوگ تھے آقل مند لوگ تھے ان تمام مراحل سے گزرے وہ اور ہمارے بڑے ہی پسندیدہ عندنا لمن ایندناف الخیار بڑے پیار پسندیدہ چنے ہوئے لوگ تھے ہمارے سلیکٹڈ خاص لوگ تھے ہمارے یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ مجھ پر تکلیف آ گئی اللہ مجھے پسند نہیں کرتے یہ دیکھو نا سارے لوگ یہ سب صحیح ہے اور جناب یہ ہمارا جو ہے معاملہ ایسا ہوگا تو پھر دل میں آتا ہے کہ شاید مجھے اللہ پسند نہیں کرتے میں اللہ فرماتا فرمات یہ اس کی, اس کی نشانی نہیں ہے تکلیف آنا بدبختی کی نشانی نہیں ہے بائیمانی بد بختی کی نشانی ہے نافرمانی بدبختی کی نشانی ہے اللہ کی شریعت سے دوری بدبختی کی نشانی ہے تکلیف کا آنا یہ بدبختی کی نشانی نہیں ہے تکلیف تو یعقوب علیہ السلام پر آئی تکلیف تو ایوب علیہ السلام پر آئی تکلیف تو اسماعیل علیہ السلام پر آئی تکلیف تو ابراہیم علیہ السلام پر آئی یہ کوئی بدبختی کی نشانی تھوڑی مومن کا تقابل کیا وہ نعمتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تکبر نہیں پیدا کرتا اور تکلیف میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت کو امیدوار ہوتا ہے اس حال میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا آگے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخلاص کی دعوت دی شابود اللہ مخلص اللہ الدین اللہ اللہ الدین الخالص یاد رکھنا اللہ کا وہی دین ہوگا جو صرف اللہ کے لیے اگر میں نے بہت نمازیں پڑھی روزے رکھے زکوٰۃ دیے حج کیے صدقے کیے خیرات کیے بہت سارے کام کیے لیکن میرا مقصد ہے کہ لوگ میری تعریف کریں میرا نام ہو ہے ملک میں میرا نام لیا جائے میرا نام لوگوں میں آ جائے ہے رجسٹر میں آ جائے اشتہارات میں آ جائے اخبارات میں آ جائے میری تصویریں چھپ جائے لوگوں کو پتہ چل جائے اگر یہ میرا مقصد ہے تو پھر میں اجر سے ماہروں اور اگر میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی مجھے اشتہار نہیں کرنا مجھے تصویر نہیں دینی مجھے لوگوں میں نام نہیں کرنا میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے تو فرمایا اللہ اللہ دین الخالص یاد رکھنا اللہ کے لیے وہ دین ہے جو صرف اللہ کے لیے اللہ کے لیے وہ نوازے جو اللہ کے لیے اللہ کے لیے وہ روزہ جو اللہ کے لیے اللہ کے لیے وہ صدقہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے کہیں نام نہیں لکھوانا مجھے کوئی نام نہیں کرنا میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے اخلاص اس کو کہتے ہیں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لسٹ بناتے ہیں حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ آؤ مدینہ کے بیواؤں کا اور یتیموں اور جو بھی کمزور لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بنائے لسٹ بناتے پھر لسٹ بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ساتھیوں پہ تقسیم کرے. کہ مثال کے طور پر بھائی یہ 20 گھرانے ہیں اب یہ بیس گھرانے ہم اپنے ایسے ساتھی دیکھ لیں کہ ایک ایک ساتھی پہ تقسیم کر لیں کہ بھئی ان،, ان کا خیال کرے جن کو اللہ نے توفیق دی تو حضرت عمر کہتے بھائی یہ دیو, یہ یہ فلاں کا یہ فلاں کا یہ ایک گھرانہ چھوڑ دیتے حضرت رضی اللہ تعالیم چھوڑ دیتے اس تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھئی اس گھرانے کے سامنے آپ نے کسی کا نام نہیں لکھا بولا کسی نے کہا ہوا تو اس کو چھوڑ دو تو حضرت عمر فرماتے کہ کون ہے کب وہ اس کا نام نہیں بتانا اس کو ایک گھرانہ ہے تو حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے وہ پیچھے پڑ گئی کہ کیا چکر ہے یہ مجھے کیوں نہیں بتا رہے سمجھ میں آ بات تو خیر وہ ساری لسٹ تیار ہو گئی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس چستجو میں کہ میں اس گھر والوں سے معلوم کروں گا یہ کون ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں اگلے دن اس گھر جاتے ہیں تو وہاں ایک بوڑھی خاتون ہے جو نابینا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اما آپ کے گھر کے کام کاج کون کرتا ہے انہیں کا پتہ نہیں ہے کوئی شخص ہے جو آتا ہے اور میرے میرا پانی بھی بھر دیتا ہے میری چیز میرے کام بھی کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے عجیب بات ہے اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں فجر کی نماز پڑھتے ہی پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں تو وہ تو سارا کام ہو گیا وہ تو فجر سے پہلے سارا کام کر کے چلے جاتے ہیں کمال ہے اگلے دن حضرت رضی اللہ تعالی وہ فجر سے پہلے جاتے ہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو کام کر کے تاجد کے وقت جا چکے یا خدا پاک تیسرے دن پھر جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ننگے پاؤں آ رہا ہے پاؤں میں جوتے بھی نہیں یہ دیکھتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر فرمایا حضرت آپ نے جوتیاں نہیں پہنی کہا اس لیے کہ میری قدموں کی آواز سے کسی کی نیند خراب نہ ہو یہ تھا اخلاص جن کا مقصد تھا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوں. اپنے امال کو چھپاتے تھے آج ہم مال چھپاتے ہیں آمال دکھاتے پھرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں ابھی عمرہ کر کے ہارا یہ زمزم ابھی ابھی میں اس دفعہ کیا تھا نا ابھی رمضان میں یہ وہ زمزم ہے آپ کو پتہ ہے میں رات کو اٹھ جاتا ہوں دو ڈھائی بجے اٹھ جاتا ہوں تاچیت پڑ جاتا اور بھائی اگر یہ اللہ کے لیے تو پھر اس کا مخلوق سے کیا تذکرہ اور اگر یہ مخلوق کے لیے پھر ٹھیک ہے حضرت یہ بکر رضی اللہ تعالی امراد کے اندھیرے میں کہ اس بڑھیا خاتون کو بھی نہیں پتہ اس لئے کہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے فا دلہ مخل صلاح الدین خالص اللہ کے ہو جاؤ خالص اللہ کے یہ اخلاص ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ میں عطافر میں کہ جو کچھ کرے وہ اللہ کے لیے چھوٹا عمل بھی اللہ کے لیے ہوگا نا اتنا وزنی ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا دو تو میں نے کہے تھے ایک تیسرا یاد آ گیا دوسرا واقعہ سناتا ہوں پھر تیسرا سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک غزبے میں ایک بادشاہ کا تاج مال غنیمت میں آیا حضرت عمر بڑے حیران ہو گئے کہ بادشاہ کا تاج یہ کون سا مجاہد لایا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجمع میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ تاج کون لایا ہے تو وہ نوجوان اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا دوسری دفعہ حضرت عمر پھر اعلان کرتے ہیں وہ نوجوان اپنے کو ظاہر نہیں کرتے تیسری مرتبہ حضرت عمر کہتے ہیں ردی اللہ عنہ کہ یہ جو بھی شخص ہے میں سے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے میں ایک نوجوان اٹھتا ہے اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی اور وہ آ کے کہتے ہیں میر المین آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا اسی اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ مجھ سے پوچھنا نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اس لیے کہ جس اللہ کے لئے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ میرا نام لیں اور میرا نام آ جائے میں نے جس اللہ کے لیے کیا وہ میرا نام جانتا ہے یہ ہے اخلاص میرے دوست اس لیے کوئی بھی عمل ہو اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرو دکھانے کی کوشش مت کرو اعمال کو چھپانے کی کوشش کرو کہ یہ میرے نام اعمال میں جمع ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے دنیا کیا کہے گی اس کو کیا کرنا میرے یہ دیکھنا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی وہ جو تیسرا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے وہ بھی آباد رات نے سنا ہوا ہے اخلاص پر کہ وہ جو تین دوست ایک غار میں بند ہو جاتے اور بارش کا موسم ہے وہ غار میں بارش سے بچنے کے لیے جاتے ہیں اوپر سے ایک بڑا چٹان لڑکتا ہوا آتا ہے احادیث مبارکہ میں ہے اور اس غار کے منہ کو بند کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں لوگ یہاں بند ہو گئے اب کیسے جان چھوٹے اس دنیا میں کسی کو پتہ نہیں وہ غار میں بند ہو گئے کوئی اس زمانے میں وائل نہیں تھے کوئی اور رابطہ نہیں تھا کوئی طریقہ کار نہیں تھا اب یہ تینوں کہتے ہیں وہی اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کر چنانچہ وہ تینوں اپنا اپنا عمل پیش کرے ایک کہتا ہے کہ یا اللہ میں والدین کو روزانہ میں بکریاں چرا کے جاتا سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا یہ میرا معمول تھا ایک دن مجھے دیر ہو گئی میرے والدین سو گئے اور میں ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا کہ پتہ نہیں کس وقت یہ اٹھ جائے اور یہ مجھ سے طلب کرے یا اللہ ساری رات کھڑا رہا وہ سوتے رہے یا اللہ یہ عمل اگر آپ کے لیے تھا ہمیں اس پریشانی سے بچا لیجیے تو کہتے ہیں اس چٹان کو ایک جھٹکا لگتا اسی طرح دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے اور ایک مزدور کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا اس کی مزدوری اس کی تنخواہ میرے پاس تھی وہ میں نے کسی کام میں لگا دی اور اس میں اللہ نے بڑی برکت دے دی بہت ساری بھیڑ بکریاں چیزیں جم ہو گئی ایک زمانے کے بعد وہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری جو آپ کے پاس تنخواہ تھی جو میری اجرت تھی مجھے دے دو میں نے کہا بھئی یہ جتنی بھیڑ بکریاں ہیں یہ سب آپ تو وہ سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں کہا میرا مذاق نہیں کرو میرے تو تھوڑی سی اجرت تھی میں نے کہا نہیں وہ آپ کی اجرت میں نے لگائی اس میں اللہ نے برکت دے دی اور جب اس کو یقین آ گیا وہ ساری چیزیں وہ لے گیا ایک چیز بھی نہیں چھوڑی اور میں نے ایک چیز بھی نہیں روکوائی یا اللہ اگر یہ آپ کے رضا کے لیے تھا تو یا اللہ ہمیں اس تکلیف سے بچا چٹان کو ایک اور جھٹکا اسی طرح تیسرے ساتھی نے کہا کہ اس کو ایک لڑکی سے محبت تھی اور وہ اس سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی پاک دامن تھی وہ اسے زنا کرنے نہیں دیتی تھی ایک موقع آیا کہ وہ بچی پریشان ہو گئی اور اس شخص سے کوئی مالی مدد مانگی اس نے کہا کہ بھئی میں تم مالی مدد کر دوں گا لیکن تم میری خواہش پوری کرو تو کہتے جب میں نے اس کو پیسے دیے اور میں نے برائی کا ارادہ کیا تو اس پاک دامن بچی نے کہا اتقل اللہ سے ڈرو اور ایسا نہ کرو یا اللہ آپ کا نام میں نے سنا اور میں وہاں سے اٹھ گیا نہ میں نے اس بچی سے جنا کیا اور اس کو وہ پیسے بھی دیے یا اللہ یہ اگر تیرے رضا کے لیے تھا ہمیں بچا لے وہ چٹان ہٹ گیا تینوں کو اللہ نے رس دے دی تھی. تو جب آپ اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ اس کو اللہ کے سامنے پیش بھی کر سکتے کہ یا اللہ یہ جو فلاں کام میں نے کیا یا اللہ یہ آپ کے میرے درمیان راز ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا علم آپ کے سوا کسی کو نہیں یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا یا اللہ آج میں اس مشکل میں ہوں یا اللہ میری مدد کر دے تو ہماری زندگی میں ہمارے پاس ایسے اعمال ہونے چاہیے ہمارے اکاؤنٹ میں ایسی نیکیاں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ جو فلاں میں نے کسی کی مدد کی یا اللہ یہ جو میں رات کو اٹھا یا اللہ یہ جو میں نے فلاں دن روزہ رکھا یا اللہ یہ میرا آپ کا راز تھا یا اللہ میں نے صبح شہری خاموشی سے کر لی پورا دن اپنے کاروبار پہ رہا شام کو آیا نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ بیوی کو پتا چلا نہ بچوں کو پتا چلا یا اللہ میرا معاملہ تھا تیرا معاملہ تھا یہ روزہ میں نے رکھا تھا صرف تیرے کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ یہ فلاں عمل میں نے کیا تھا یا اللہ تیرے کو خوش کرنے کے لیے فلاں جگہ میں نے کام کیا کوہ بنایا یا اللہ اس کا پتا کسی کو نہیں یا اللہ یہ میرے اور آپ کے درمیان راز تھا تو اس طرح ہم نیکیوں کو چھپائیں نیکیوں کو چھپا کے رکھے اور وہ نیکیاں میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیف ہو الحمد للہ رب العالمی اللہ مربنا تنا فنیا حسن و فلا حسن اللہ محب بلین المان و ذیین حفیع الكفر کرین القفرا وسوقان من الراشی یا اللہ معاف فرماتے یا اللہ معاف فرماتے اللہ کا آفون توحب الافواہ صاف عنی سارے ساتھی یہ دعا پڑھ لے اللہ ان ن کا افواً توحب الافو صاف عنی اللہ ان کا افوا توحب یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری اولادوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے یا اللہ ہمیں اپنی رضا مندی عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا دے یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما یا اللہ ہمیں للاہیت عطا فرما یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا یا اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچا یا اللہ ہمیں کفر و شرک سے بچا یا اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا یا اللہ ہر گناہ سے بچا یا اللہ اپنا فضل فرما یا اللہ اپنا رحم فرما یا اللہ آپ کی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما یا اللہ ہماری زبان کو ذکر کا عادی بنا یا اللہ ہمارے دل کو شکر کا عادی بنا یا اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما یا اللہ رمضان کی برکت ہمیں عطا فرما یا اللہ للۃ القدر نصیب فرما یا اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرما جنہیں آپ للت القدر کی مبارک رات عطا فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی یہ رات عطا فرما یا اللہ اس کی برکت عطا فرما یا اللہ رمضان کی برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما ہمارے تراویح اور روز قبول فرما یا اللہ ہمارے تراویح اور روز قبول فرما یا اللہ اپنے فضل کا رحم کا معاملہ فرما صلی اللہ تعالی عی الخل ہی محمد و علی و صاحبی اجمائى تیار جزاک اللہ وسلم.